عقائد مطلق نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں اور آج تک ہم نے انچاس عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج اس سے آگے سبق پیش کیا جائے گا عقیدہ نمبر پچاس حضور اقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و اللہ وجل کے نائب مطلق ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں جس طرح کے عشیت علامات کے اندر شیخ محتق رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ مطلق و نائب کل جناب سست میں و و خواہت میں اجنب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ مطلق خلیفہ بنایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نائب کل ہیں جو چاہیں کریں اور جو چاہیں عطا فرمائیں حضور اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس لیں تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے ہلاوت سنت یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے تمام زمین ان کی ملک تمام جنت ان کی جاگیر ہے ملکوت السماوات والارض حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان جنت و نار کی کنجیاں دستے اقدس میں دے دی گئی رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور اقد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا واللہ اللہ وانا قاسم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں فرماتے دنیا و آخرت حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے پوری کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے احکام تشریہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں حضور اکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلال حرام کے تمام اختیار دے دیے ہیں جس پر جو چاہیں حلال کر دیں جس پر جو چاہیں حرام کر دیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے میں نے کہا ایک ہے دنیاوی چیز ایک ہے دینی چیز دنیاوی چیز یہ کم تر ہے دین اس سے اہم ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین کے اندر اتنا اختیار دے دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں کسی پر کچھ حرام فرما دیں اور جب چاہیں کسی پر کچھ فرض فرما دیں جس طرح کے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں ایک صحابی حضور اکرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربانی کے سلسلہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے پاس ترن ماہ کا بکرا ہے حالانکہ سال کا بکرا ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے حضور فرماتے ہیں تو کر لے تیری ہو جائے گی ایک صحابی ارض کرتا ہے کفارے کے سلسلہ میں تو حضور فرماتے اتنا کفارہ وہ کہتا ہے اتنا نہیں کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے آخر میں تو حضور اکر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جا یہ تقسیم کر دے یا رسول اللہ مجھ سے غریب کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا جا خود بھی کھا اپنے گھر والوں کو بھی کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ حضور اکر صلی اللہ تعالی وسلم کے دینی معاملات کے اندر اختیار ہے تو جب دین کے اندر اللہ تعالی نے انہیں اختیار دے رکھے ہیں تو دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے حضور اکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیے گئے ہیں کئی کہہ دیتے ہیں جی مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے میں نے کہا مختار کون ہوتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کیا آپ اللہ تعالی کو مختار مانتے ہیں اللہ تعالی کو کسی نے اختیار دیا ہے اللہ تعالی کے پاس جتنے بھی اختیار ہیں یہ اپنے ہیں یہ کسی کے عطا کرتا نہیں ہے حضور اکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احکام تشریعہ کے اندر اختیار سونپا گیا ہے جو چاہیں حلال کر دیں جو چاہیں حرام کر دیں اور جو چاہیں فرض کر دیں اور جو چاہیں معاف فرما دیں عقیدہ نمبر اکاون سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا جس طرح کہ ترمدی شریف کی حدیث نمبر ہے تین ہزار چھ سو نو حضرت ابو ہرارا کالو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجبت حضرت ابو ہرارا صلی اللہ تعالی سے کرام نے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی آپ کب نبی ہوئے اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے تو سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا روز میں تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا جس طرح فرماتے روز میساخ تمام انبیاء سے حضور حکمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضورت صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم نبوت کا منصب ان کو دیا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نبی المبیا ہے تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے زمانہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے حضور احکہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالی کی ذات کے مظہر ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا پوری کائنات حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے بہی ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ پوری کائنات حضور اکنس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منبر ہے پوری کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے ہر چیز کو وجود ملا تو نور مصطفیٰ سے ملا پوری کائنات حضور اکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے فیض پانے والی ہے اس اعتبار سے حضور اکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہے حاضر ناظر کے عقیدہ کے سلسلہ میں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حضور اکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں حاضر کا معنی موجود ناظر کا معنی دیکھنے والا پوری کائنات حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے ایسے موجود ہے جس طرح کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہو اس طرح پوری کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے اور حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ملازہ بھی فرما رہے ہیں تو اس اعتبار سے حضور اکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں حاضر ناظر کا ایک معنی کیا ہے کہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی موجود ہے جس طرح کے ہتھیلی پر رئی کا دانا موجود ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ بھی رہے تو اسے تبار سے ناظر حاضر ناظر کا ایک معنی یہ ہے اور یہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو ایسے ملازہ فرما رہے ہیں جس طرح کے ہاتھ پر ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا موجود ہو اور حاضر ناظر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور احتمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات بنی ہے تمام جہان حضور احکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنے تو حضور احکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جہان کی روح ہے اور روح پورے جسم کے ہر ہر حصے میں ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح جو ہے سر میں ہے، روح پورے کے پورے جسم کے اندر ہوتی ہے تو اسی طرح حضور اکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روح کائنات ہیں پوری کائنات حضور اکمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے حضور پوری کائنات کی روح ہیں تو اس اعتبار سے آپ گویا کے ہر جگہ پہ موجود ہیں اور آگے شیر تحریر فرماتے ہیں بلاد مشار جس طرح فرماتے سورج آسمان کے درمیان میں ہے اور اس کا نور تمام شہروں کو مشرق سے لے کے مغرب تک روشن کر رہا ہے تو جس طرح سورج کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج یہاں ہے یا سورج وہاں ہے ہر جگہ پہ سورج اپنی روشنی اور اپنا نور پھیلا رہا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پوری کائنات کو فیض دے رہا ہے مگر کوئی باطن کا کیا علاج فرماتے کہ جس کا دل اندر ہے اس کا کیا علاج گھر نبینت بروز شپرا چشم چشمے آفتاب را چھ گنا فرماتے اگر دن دیہاڑے چمکا د کو کچھ نظر نہ آئے تو اس کے اندر آفتاب کا کیا گناہ ہے چھپرا چشم کہتے ہیں چمکا د کو فرماتے چمکا د کو اگر دن کے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا کہ وہ آنکھیں بند رکھتی ہے تو اس کے اندر سورج کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان نجدیوں کو حضور اکنس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان نظر نہیں آتی تو اپنی آنکھ کا علاج کیا جائے نہ کہ یہ کہا جائے کہ نوری نہیں ہے مسئلہ ضروریہ انبیاء امبیا کے علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں اجتہادی طور پر جو خطائیں لگوش واقع ہوئی ہیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے یعنی جتنی بھی اجتہادی طور پر انبیاء کرام سے خطائیں لگوش واقع ہوئی ہیں قرآن پاک کی تلاوت جب کر رہے ہوں گے اس وقت ان کا ذکر کر سکتے ہیں احادیث مبارکہ کی روایت جب کر رہے ہوں گے اس وقت ان کا ذکر کر سکتے ہیں یا درس تدریس کے اندر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہر وقت انبیاء کے کی لفزشوں کی بات کرتے رہنا یہ سخت حرام ہے بے موقع انبیاء کرام کی لفظش کو ذکر کرنا یعنی جب تلاوت کا موقع بھی نہیں ہے روایت کا موقع بھی نہیں ہے اور درس و تدریس کا بھی موقع نہیں ہے تو ایسے موقع پر انبیاء کے کی لفزشوں کو ذکر کرنا حرام ہے اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال مولا ان کا مالک ہے جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے وہ اس کے پیارے بندے ہیں اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے توازو فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے اگر ان کی خطا مبارک کو اللہ تعالیٰ, تعالی تعبیر فرما رہا ہے جس طرح چاہے تعبیر فرمائے یا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جتنا چاہیں آجری فرمائے اور اپنے آپ کو لا اللہ نی کنت من تک فرما جائیں فرماتے دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاع کرے تو مردود ہو پھر ان کے یہ افعال جن کو غلط و لغزش سے تعبیر کیا ہزارہ حکم و مصالح پر مبنی ہزارہ فوائد و برکات کے مصبر ہوتی ہیں ایک لفظ سے ابینہ ہمارے باپ آدمل علیہ و سلام کو دیکھیے کہ اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے دنیا آباد نہ ہوتی نہ کتابیں اترتی نہ رسول آتے نہ جہاد ہوتے لاکھوں کروڑوں مصوبات ثواب کے کام کے دروازے بند رہتے ان سب کا فتح باب ایک لفظ آدم کا نتیجہ مبارکہ و سمر ہے طیبہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے باپ کی خطائے اجتہادی نے پوری کائنات کو آباد کر دیا بالجملہ انبیاء کرام عرح السلام و تسلیم کی لذش اسی طرح ہے ان کے اندر بھی ہزاروں حکم و مسالے ہوتی ہیں فرماتے ہیں و تو کس کمار میں ہیں شدید کی حسنات سے افضل و آلہ ہیں فرماتے ہیں ہم اور تم کس باپ کی مولی ہیں انبیاء کرام کی جو خطا اتحادی ہوتی ہے یہ صدیقین کی نیکیوں سے اعلی ہوتی ہے انبیاء کی خطا خطا اجتحادی یہ صدیقین کی نیکیوں سے اعلی ہے حسنات العبرارے سگیات المقربین انبیاء کرام سے جو خطا اجتحادی ہوتی ہے اس کے اندر ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں اس کو خطا خطا کر کے انبیاء کرام کی توہین کرنا یا بغیر موقع کے ان کو ذکر کرنا اشد حرام ہے تلاوت قرآن کے موقع پر یا روایت حدیث کے موقع پر یا درس و تدریس کے موقع پر ایسے موقع پر اگر خطے اتحادی کو ذکر کیا تو یہ درست ہے ان مقامات سے ہٹ کر بے موقع انبیاء کرام کی خطائ اتحادی کو ذکر کرنا یہ سخت حرام ہے انبیاء کرام سے خطائ اتحادی جو ہوئی ہے اس کو ہر موقع پر ذکر نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی بندہ آل کے کرام کے احما کو اس طرح معصوم بتائے کہ ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی ان سے خطائے اتحادی بھی نہیں ہو سکتی جب اس طرح کی بات کرے گا تو پھر اب ایسے بدعقیدہ کی بدعقیدگی کو دفع کرنے کے لیے اور ایسے موقع پر انبیاء کرام اور علیہ بیت اعظام کی شان میں فرق بتاتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو غیر معصوم ہستیاں ہیں معصوم جو ہستیاں ہیں ان سے بھی خطائے اجتحادی ہو سکتی ہے اور خطۂ اتحادی گناہ نہیں ہوتا یہ خاص ذہن میں رکھنے والی بات ہے خطۂ اشتہادی کو گناہ نہیں ہوتا خطۂ اتحادی خود ایک نے کی ہے اور یہ خطۂ اتحادی انبیاء کرام سے بھی صادر ہو سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ البات کرام کے احماں سے خطا نہیں ہو سکتی ہر ایک خطا سے پاک ہے امی حسین کی یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہماری اصول کی کتابوں کے اندر مثلا فوات اور کے اندر دیکھ لیں قیاس کے باب کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وج کریم کی خطائے اجتحادی یعنی کتنی خطائے اتحادی ذکر کی گئی ہے کہ جن سے حضرت علی کر رم اللہ و تعالیٰ و جل کریم نے رجوع فرمایا پرسوں ہم ایک محفل میں تھے تو وہاں پر سنی نما ایک رافسی نے یہ کہا ہے کہ باقیوں سے ہر مقام پر علمی طور پر خطا ہوئی ہے اور وہ علم کے اندر حضرت علی کے دروازے پر آتے رہے لیکن حضرت علی کو کسی کے دروازے پر جانے کی حاجت نہ رہی حضرت علی کے در سے لوگ آ کر صحابۂ کرام آ کر علم لیتے تھے لیکن حضرت علی کسی صحابی سے بھی علم لینے کے لیے نہیں گئے اور ان کو کبھی بھی علم کے میدان کے اندر کوئی خطۂ اتحادی وغیرہ واقع نہیں ہوئی یہ جہالت ہے وگرنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ بجال کریم سے بے شمار مقامات پر خطۂ اتحادی صادر ہوئی ہے لیکن اس قطۂ اجتہادی کو جن جن فکائے کرام نے اصول کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کو گستاخی نہیں گنا جائے گا خطۂ اجتہادی تو خود ایک نے کیا ہے اور پھر جب امتیائے کرام کے سلسلہ میں بیان کر رہے ہیں کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہو سکتی ہے تو اولیائے کرام صحابۂ کرام کے سلسلہ میں پھر کیسے گستاخی ہے لہذا خطۂ اجتہادی ہر صحابی سے ہر بیت کے امام سے ہر ولی سے ہر سقی سے خطا اتحادی ممکن ہے بلکہ واقع ہے خود حضرت علی کرم اللہ و تعالیٰ بد کریم کی کئی خطا اتحادی جو فوات رخمود کے اندر ذکر کی گئی ہیں جن سے حضرت علی کرم اللہ و تعالیٰ بد کریم نے بعد میں رجوع بھی فرمایا تو لہذا ان کے سلسلہ میں کہنا کہ ان سے خطا اشتہادی بھی نہیں ہو سکتی یہ ان کا مرتبہ و مقام انبیاء سے بڑھانا ہے یہ کہنا کہ ہر ایک خطا سے پاک ایمنی حسین کی یہ حضرت فاطمت الزہرا یا حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سلسلہ میں یہ بات کرنا تو ان کو انبیاء کرام سے بڑھانا ہے اور جن جن کتابوں کے اندر پھر احم بیت کے رجوع اور ان کی خطۂ اتحادی کو ذکر کیا گیا ہے ان کو ناسبی کہنا اور آل بیت کا گستاخ کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے حالانکہ انبیاء کرام کے سلسلہ میں بھی اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ہمارے فقائے کرام ہمارے مفسرین ہمارے محدثین اس کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کرتے رہے بلکہ اجتہادی کا لفظ بھی ذکر نہیں کرتے مثلا ہم نے پیر علی شاہ سرکار رہ اللہ کی کتابوں سے گیارہ مقامات سے ہم نے حوالے پیش کیے کہ پیر علی شاہ رحم اللہ نے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب خطۂ اتحادی کو منسوب کیا وہاں پر اتحادی کے لفظ موجود نہیں ہے مطلقاً خطا کے لفظ موجود ہیں مثلا میرے سامنے یہ شمس الہدایات کھلی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر چار ہے فرماتے ہیں فرمات محاذہ تعبیر میں وقوع خطا بھی ممکن ہے فرماتے ہیں تعبیر میں وقوع خطا بھی ممکن ہے جیسا کہ خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ امثال مکہ معظمہ رادحلہ اللہ تقریباً جانا ہوگا اور بعد مراجعت فرمانے کے ہدے سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص سے کی غلطی ہوئی غلطی ہوئی یہ اجتحادی خطا کا لفظ نہیں ذکر فرما رہا ہے غلطی ہوئی اسی طرح سیف کشتیائی کے اندر ہے اسی طرح مکتوبات کے اندر ہے اور اسی طرح تفصیلہ مابین سنی وشیا کے اندر یہی الفاظ موجود ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرت صلی اللہ تعالی وسلم سے غلطی ہوئی کئی فرماتے ہیں غلط خطا ہوئی کئی فرماتے ہیں غلطی ہوئی اجتہادی کے لفظ بھی موجود نہیں ہے تو لہذا خطا اجتہادی جب انبیاء کرام سے ممکن بلکہ واقع ہے تو لہذا صحابی سے بھی خطا اجتہادی ممکن ہے اور ہے اسی طرح اولیائے کرام سے طابعین سے فقہا سے خطۂ اجتہادی ہو سکتی ہے کسی کی جانب خطۂ اجتہادی کو منسوخ کرنا یعنی کسی امر سے جب ثابت ہو جائے کہ فلا مقام پر ان سے خطا ہوئی ہے تو اس کو خطا خطۂ سے تعبیر کرنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے